آج کل ہم نے دیکھا کہ موبائل میں ایک ویڈیو ہے جو نیپال کے سی مسلمانوں کو مسجد گمبت رکھنے کے لیے مشین کی ضرورت نہیں تھی یہ اصل میں واقعہ اگر یہ ایک تو یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چھ مہینے پرانا اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو اس کو میڈیا پرنٹ میڈیا ضرور اس کو کور کرتا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کیمرے والے نے حکمت سے یہ ویڈیو بنا لی اور یہ سب جگہ جا رہی وہ ویڈیو آپ بھی سن کیا کہا گیا کہ صاحب ایک گمبت کے لیے بڑا گمبت بنا اور اس کو اٹھا کر کے مسجد پر رکھنا تھا کہاوت یہ ہے کہ کوئی یہودی تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا سے کہو کہ تم اٹھا کر کے ماں رکھے تو اب کچھ مسلمانوں دعا کی تو ایک گمبت خود بخود اٹھ کر کے مسجد پر لگ گیا اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اب ویڈیو کوئی ایویڈینس تو ہے نہیں کوئی مستند گواہی تو ہے نہیں ورنہ کر یہ مستند گواہی بن جائے یہ تو بہت مشکل ہو جائے ہمارے یہاں جب یہ افغانستان کی وار چلی نا یہ کچھ ہمارے لڑکوں نے شرارت کی کہ جناب وہ صدر بش کو داڑی پہنا دی اور وہ او جناب اس کو افغانی امامہ پہنا دیا اور اس کو پکڑ کر کے لائے بھیم پورا کی مسجد رحمت کے مہرا میں بٹھا کر اسلام قبول کروا دیا اسلام قبول کروا دیا کہ صدر بج گئے وہ مسلمان ہو گئے تو یہ سارا جناب کمپیوٹر کا کمال ہے کہ پگڑی بھی بن گئی گاڑی بھی بن گئی اور جناب اس کو چلا کے بھی لے آئے کلمہ بھی پڑا دیا اس لیے مولانا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کے ایک مقدمے میں پنجاب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا ویڈیو اور آڈیو جو ہے یہ ایویڈنس نہیں ہے پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آ چکا ٹھیک ہے اب اللہ بہتر جانے کی یہ کیا ہوا